پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان پیسوں کو اٹھائے کیوں؟ اس لیے کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹ دیے ایک ڈاکو کے ہاتھ کاٹ دیے پورا ملک امن میں ہے اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جگہ بجاگا سیکورٹی گارڈ رکھ لو گھر گھر جنگلے لگوا لو گھر گھر لوہے کے موٹے موٹے دروازے لگوا لو رات کو ایتر کسی پڑھ کے بار بار سو کنیاں لگاؤ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 کاروباری حضرات اس میں اس سود میں مبتلا ہیں یہ دوسری قسم میں وہ بھی مبتلا جو ہیں جو ماشاء اللہ حاجی نوازی ہے کوشش کرتے ہیں شد کے اوپر عمل کرنے کی لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ بھی اس سود میں مبتلا ہے تو برہرال میرے بھائیوں یہاں میں آپ کو یہ خبردار کروں کہ جب آپ کسی کو قرضہ دے دیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں قرض دینے کے بعد جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ سود ہے